نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسجيات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبه ورسوله أما بعد فإن أسبق الكلام كلام الله أحسم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدقاتها وكل مرزة بذعة وكل بذعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتبا ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبش لي صدري ويسر لي أمري وحد الوقتة من لساني يفقه قولي اما غاد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيْهُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ قادل احترام علماء اكرام بيرجو اور دوستو اور بھائیو یہ اللہ تعالی کا فضل احسان ہے کہ ہمیں یہاں اکٹھے بیٹھنے کی توفیق دی اس کی بنیاد صرف کلمہ اخلاص ہے اور مسئلہ کے اہل حدیث ہے قربت کی اس سرزمی پر یہ ہماری تیسری آمد ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا کہ جماعت خوب ترقی کر رہی ہے افراد بڑھتے جا رہے ہیں اور دعوت کا کام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اللہ رب العزت مزید توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نینتے ہیں بہت زیادہ اغل و احسان ہے لیکن اس زار باری تعلی کی سب سے بڑی نعمت جو میں شمار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسل کے اہل حدیث عطا فرمایا اس پر جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کیونکہ مسل کے اہل حدیث حق اور صداقت کا معیار ہے اہل حدیث ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس حق ہے سچا عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے توحید ہے یہ شرک سے بیزار ہے یہ بدعت سے متنفر ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم امام شاخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادار من, من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ایسا محسوس کرتا کہ میں نے اللہ کے تلمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا اس قول کا کیا معنی ہے یہ عظیم الشان امام اس قول سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ اہل حدیث کیا ہے اہل حدیث کو کیسا ہونا چاہیے اہل حدیث کی پہچان کیا ہے اس چھوٹے سے قول میں ایک بڑا عظیم اور بڑا وسیع پیغام موجود ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ اہل حدیث کا عمل اہل حدیث کا منحج اہل حدیث کی سیاست اہل حدیث کی صورت اہل حدیث کی سیرت یہ سب کی سب اللہ کے کلمبر کی جماعت صحابہ کرام کیسی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے جو اس عظیم جماعت کی شان اور اس کا مقام ہے اہل حدیث صرف نام یا شعر نہیں یہ کوئی سیاسی لیبل نہیں کہ اس کے ذریعے غلط قسم کے سمو پیدا کیے جائیں بلکہ یہ ایک مکمل منہج حیات کا نام ہے جو خالص عدم اللہ کے پغمبر کی اتباع کے نظام پر قائم ہے اہل حدیث اپنے پیارے عقیدے اور منحج کی وجہ سے اس دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ خالص ال حدیث ورنہ اس چھوٹے سے بچے نے ہمیں پیغام دے دیا کہ تمہارے کاموں سے میں حیران ہوں آج ہم اس منہک سے نکلتے جا رہے ہیں جس پر صحابہ کے قائم تھے یہ اللہ کے پلندر کی فرما پردار جماعت ہے یہ اللہ کے پلمبر کی جماعت کا تسلسل ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو کیا فرما کر گئے کبک تو فی تما پسند ابد کتاب اللہ میں سننا تھی اے لوگو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا کہیں دست چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ تمہارے ہاتھوں میں دو چیزیں دو امانتیں تمہیں دے کر جا رہا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت کتاب و سنت کو جو تھامے رہے گا جس کے عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی جس کے عمل کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی جس کے مرحج سیاست اور خلق کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی وہ اللہ کے گرمبر کی جماعت ہے کیونکہ اللہ کے پغمبر اور آپ کی جماعت ان دو چیزوں پر قائم رہی ان دو چیزوں پر چلتی رہی بس وہ اللہ کے گرمبر کی جماعت ہے اور جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا کوئی جدا راستہ اختیار کر لیا اپنے عمل کی کوئی تیسری شکل بنا لی وہ اللہ کے پگمبر کی جماعت سے نکل گیا کتاب و سنت کا دامن چھوڑنے سے اللہ کا گلمبر کی جماعت سے خارج ہو گیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن و امت خون و جنت علامن ابا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو. صحابہ اکرام نے پوچھا وہ میا آبا یا رسول اللہ کیا رسول اللہ حسل جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا من آسانی فتح ومن آسانی فقد تھا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنڈت میں داخل ہوگا لوگ ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں جو اس راہ پر چلے گا وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا حتہ کہ جنڈت کا داخلہ اسے ہمارے ساتھ حاصل ہوگا وہ من آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی اس راستے کو چھوڑ دیا کوئی دوسرا تیسرا راستہ اختیار کر لیا وقت ابا اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دی اس رات مستقین ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا خط اور یہ بات یاد رکھو کہ دو نقطوں کو ایک ہی خط ملاتا ہے ایک دنیا ہے اور ایک آخرت کا انجام ہے جنت ہے اللہ کی نیمتے ہیں دنیا اور جنت کو ایک ہی خط دلائے گا اللہ کے دلندر میں وہ ایک خط کھینچا اور بائیں بائیں دو خط دائیں طرف کھینچے اور دو خط بائیں طرف کھینچے چار خط کھینچے ہر طرف چار چار کی بات ہو رہی چار راستے ان چار راستوں میں میں سے کوئی راستہ پکڑ لو اور اختیار کر لو ایک سیدھا خط دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف سیدھے خط کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے وہ انہاں مستقیم انفتہ برو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلو گے تو دوسرا نقطہ جنت تمہیں حاصل ہو جائے گا ورنہ روز سبل کہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان پر نہیں چلنا ان کی پیروی نہیں کرنی ورنہ اللہ کے راستے سے پھٹکتے جاؤ گے دور ہوتے جاؤ گے جو اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہوگا نتیجہ یہ کہ کبھی جنت حاصل نہیں ہو سکے گی یہ دو اور چار اور چھ کی بات چھوڑ دو ایک اللہ کا راستہ چراف مستطفی میں قرآن و حدیث کا راستہ ایشور اللہ کے پلمبر پوری زندگی چلتے رہے صحابہ کرام پوری زندگی چلتے رہے ایک دفعہ رسول اللہ, اللہ سمجھو اشرا فرمایا بفر ایک سبھی نتن بلکہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا تر اور سردم کا نقبل کو حس بندہ تم لوگ سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے ہُو ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے بلکہ بن جاؤ گے اس طرح ان کے مطابق بن جاؤ گے جیسے ایک شخص کے دو جھوتے ہوں اور وہ آپس میں بالکل مطابق ہوتے ہیں ان کا ایک ہی سائز ایک ہی شکل اور ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس طرح تم لوگ سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے اتنی مکمل پیروی ہوگی حتیہ نو تخل عہد ہم جوہر وقل دخل تم حتیہ کے سابقہ امت کا کوئی فرد اگر سانے کے دل میں داخل ہوا ہو تو میری امت کا ایک شخص بھی سانے کے دل میں داخل ہو کر رہے گا حتیہ کے فرمایا کہ حتیہ نو زنا عہد ہوں بے امی نہ حتیہ کی اگر سابق امت کے کسی شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہو تو میری امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا مکمل پیروی لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میری امت اس مسئلے میں سابقہ امتوں کو بھی کاٹ جائے گی اور پیچھے چھوڑ دے گی تو مسئلہ کیا ہے ہمارے کہ یہود ایسا اور سر یہ نہ یہودیوں کا اکہتر فرقے بن گئے ب تشر کا دن مسورا ہے نا تین سہنے وہ سبھی نہ ملنا پن عیسائیوں کے بہتر فرقے بن گئے اور میری امت کے تہتر فرقے بنے گے سی و حس فرقے بنے اور کیا فرمایا کل لہم فننا سب جہنگم میں جائیں گے جوائے ایک جماعت کی ایک فرقے تو ہم نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جماعت کون جنت میں کون جائے گا جنتی گروہ کون سا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لیا ہوں بس ہے جنت میں صرف وہ جائے گا جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. غور کیجیے اللہ کے پیغمبر کیا فرما کہ جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر قائم ہے وہ جنتی ہاں وہ عربی ہو یا اجبی ہو وہ کسی علاقے کا ہو کوئی زبان بولنے والا ہو گوڑا ہو کالا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو غلام ہو اس چیز پر قائم ہو جائے جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ جنتی ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے گرمبر کہ صحابہ صحابہرام کے دور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کون سی کتاب اللہ کے پگمبر کی پیروی کے علاوہ اور کس کا نام تھا کون سا ایمان تھا کون سا بزرگ تھا کوئی نہیں سوائے ایک مختار کے محمد الرسول اللہ صلح صلح. فرمایا کہ جس چیز میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر قائم ہو گیا وہ جنتی ہے وہ اللہ کے بندوں جنت کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیربی کا راستے تو اللہ کے فضل و اکرم سے یہ جماعت ایل حدیث کا امتیاز ہے کہ وہ صرف اللہ کے پیغمبر کی پیروکار ہے تمام مسائل میں جہاں کوئی تفریق نہیں عقیدہ فلاں سے لو فقہ فلاں سے لو سلسلہ فلاں سے لو ایسی کوئی تفریق نہیں عقیدہ ہو یا عمل ہو عبادات ہو مستحبات ہو عوامل ہو نواحی ہو ان تمام چیزوں میں ہمارا قائد اور متبع محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ اس جماعت کی خوبی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو اپنی جماعت قرار دیا یہ لوگ جنت میں میرے ساتھ جائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا سزا طاریفت امنت ہی میری امت کا ایک گروہ چھوٹا ہو اور بڑا ہو حق پر قائم رہے گا اسے کسی ملازمت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی کسی کا خوف نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور یہ جماعت قائم رہے گی کب تک حتیہ یا اللہ حتیا کہ قیامت آ گئی قیامت تک یہ جماعت ہر جگہ قائم رہے گی لیکن یہاں بےحمدلہ جماعت کی بہاریں آ چکی اچرسا قمل ہم نے یہاں نماز پڑھی یہاں پروگرام کیا دو چار افراد حق اہم پیدا رہے مجھے اپنے مرحوم شیخ اور استاد شیخ بدی الدین شاہ راشد رحیم اللہ کی بات یاد آ رہی وہ تقریباً چار ماہ کے لیے یوروپ کے دورے پر گئے جس میں بہت سے ممالک کا دورہ کیا ہندوستان گئے اور ہالینڈ اور جرمنی ترکی پھر بعد میں امریکہ کینیڈا اور اپنے جو دورے کی رواد جان کی اس میں ایک خاص نقطہ یہ تھا فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا ان چار گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ موجود ہوتا تھا کہ اگر ہنفی تھے تو وہاں شاف مالکی مال کی اور حنبلی نہیں تھی کہیں اگر ہمبلی تھے تو وہاں شافی حنفی مال کی نہیں تھی کہیں مال تھے تو وہاں حنفی شافی اور ہمبلی نہیں تھی ایک گروہ موجود ہے باقی تین گروہ موجود نہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہم حدیث ہر مقام پر موجود خواب و کم ہو خواب زیادہ اللہ کے دین کا کام کر رہے کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں اس جماعت کا امتیاز رسول اللہ کی حدیث ہے لا الا اللہ اللہ کرمت اسلام اس زمین کی پشت پہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلم اور اسلام کی دانت کو داخل نہ کر دے یہ داخل کیسے ہوگی جماعت حقیق کے ذریعے تو جماعت حقیٰ کا وجود ہر مقام پر ضروری ہے اینفیت اگر حق ہے تو ہر مقام پہ ہونی چاہیے تھی امبلیت اگر حق ہے تو ہر مقام پہ ہونی چاہیے تھی حق وہی ہے جس کے افراد اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر پیدا کر دیے تاکہ دنیا کے ہر مقام پر اور ہر کچے اور پکے گھر میں اس جماعت کے ذریعے اسلام کی دعوت اور کتاب اور سنت کی دعوت داخل ہو جائے تو یہ اس کی صداقت اور حقانیت کا نشان ہے کہ ہماری جماعت کا ایک امتحان ہے جس کی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں نے شروع محنت کیا کہ آج اس دور میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے تو اس نے ہمیں مسئلہ کہنے صدا کیونکہ آج کا دور جہالت اور گمراہی کا دور تین برستی کا دور عجیب و غریب نظریات شرک اور بدت کا ایک طوفان بپا ہے اور تقریباً یہ دنیا گمراہی کی طرف مائل ہو چکی تو اس بھری دنیا میں جہاں جہالت کا غلبہ ہے اللہ ترالا اپنے نے کچھ بندوں کو اگر سچا عقیدہ سچی توحید اور سچا منہ جاتا ہے فرما دے یہ اس جماعت کا انتیاد اور اللہ تعالی کا ایک فضل و احسان ہے ایک سب سے بڑی نعمت ہے بلکہ اس جماعت کی کرامت ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس حق کو لے کر آرام سے بیٹھے ہوئے اور اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے اس عمل کا حق اگر نہیں کر رہے سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لو کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر اصلاح کا کام ہوگا اللہ تعالیٰ کے دین کی حاکمیت اکمیت بلندی اور غلبے کا کام ہوگا تو وہ صرف ایک جماعت کے ذریعے ہوگا اور وہ ہے جماعت اہل حدیث کہ یہ کام اور کسی کا نہیں کسی پارٹی کا نہیں کسی جماعت کا نہیں اقامت دین کے جتنے چاہے دعوے کر لیے جائیں لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت لمبائے دین کے لیے تین پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اپنے نبیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں معنی؟ یہ کام کیا نبی کر سکتے ہیں یا نبی کے پیروکار کر سکتے ہیں نبی کے ندان اور نبی کے منحص سے بغاوت کرنے والے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ پیروکار کون ہے نبی کے سچے پیروکار کون ہے جو بحمد اللہ جماعت والے عدیث اس لیے اقامت دین کا کام غلبہ دین کا کام اگر کسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے وہ جماعت الحدین اور کوئی جماعت نہیں یہاں بہت سے سیاسی نعرے ہیں بلند و بالا دعوے ہیں لیکن صرف دعوے کی حد تک اللہ آباد نے ارشاد فرمایا بنو مین کو ماندی ایمان پسند اگر تم اس دین کو چھوڑ دو اس دین سے مرتد ہو جاؤ اس دین سے بغاوت اختیار کر لو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالی اس زمین پر دوبارہ اپنا دین قائم کرنے پر قائم کیسے کرے گا کہ قوم ایک جماعت کے ذریعے کلبا دین ایک قوم اور ایک جماعت کے ذریعے ہو گئے اس زمین کی پشت میں انقلاب آئے گا ایک جماعت کے ذریعے جس جماعت کی خوبی یہ ہے جو و ہوں یا ہبو نہ ہوں اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی یہ غلبہ دین کا کام ہر کسی کا کام نہیں منہج کو چھوڑ دے سنت کو چھوڑ دے اور وہ سمجھے کہ وہ اقامت دین میں کامیاب ہو جائے گا لوگ صرف آج کے دور میں حکومت اگر سائی کی کوشش کرتی تو یہ ان کا ہدف ہے ہمارا ہدف ہمارا پروگرام حکومت نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی ہے اس مشن پہ چل پڑو حکومتے خود ہی بنے گی اور تمہارے قدموں پر آ کر ڈھیر ہو جائیں جب انبیاء آتے تھے تو ان کا پہلا ہدف حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا وہ آپ نے سامنے لکھا ہماری سیاست خلافت و ہمارے میں سمجھتا ہوں کا نارا یہ نہیں ہماری سیاست توحید کا قیام ہے سنت کا قیام ہے حکومت آپ کے قدموں میں خود ہی ڈھیر ہو جائے گی قومن جو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا ایک قوم کے ذریعے اس زمین پر انقلاب بتا کرے گا اس قوم کی خوبی کیا ہوگی اللہ کو اس سے محبت ہوگی اور اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اس کا مانا اقامت دین کا عمل ہو سکتا ہے دین قائم ہو سکتا ہے دین غالب ہو سکتا ہے لیکن کس قسم کے افراد کے ذریعے ایسے افراد کے ذریعے جن افراد کو اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کی بنیاد ایک ہی نقطہ ہے ان کن تم تحبون حد اللہ